اخبار ذرا سب سے پہلے ہم پڑھیں گے لپی مقروف کی تاریخ تاکہ کی کردار تعلیم وہ آسان ہو جائے کیا آپ نے لپی مقروف کی تاریخ دیکھیے کہتے ہیں مفروخ کہتے ہیں وائ جی تو آج ہم پڑھے مفروخ کی تعلیلات اور گردانے لطیفے مفروخ کہتے ہیں جس میں فا اور لام جس میں فا کے وزن میں فا اور لام تو اس کو کہتے ہیں مفروخ جیسے مثال کے طور پر فا قلم کی مثال میں کی مثال حرف پہلا دعاؤ ہے شروع میں پا کی جگہ پر ہے اس کو لطیفے وقا یقع ذرا یا ضریب ہم اس کی تعلیمات پڑھ لیتے ہیں دفعہ نمبر اٹھاون پر سب سے پہلی تعلیل وقا ماضی کا اصل میں بایا تھا جس کے اندر راما والی تعلیم جو تعلیم روما میں ہوئی ہے وہی وقت میں ہوئی ہے کیا آپ کو وہ تعلیم یاد ہے روما والی تعلیم یاد ہے رما سے رما کیسے ہوا جی شاہ کائنات صحیح رما اصل میں رما یا تھا؟ یا کو علیف سے بدل دیا ہے سے پہلے کتھا تھا اس کی وجہ سے اس کو علیب سے بدل دیا جیسے دایا تھا نا دایا وہاں پر بھی کیا ہے یا کو علی سے بدلا ہے کوئی طرح راما رمایا تھا یا کو علی سے بدلا اسی طرح یہاں پر بھی وقع تھا کہ یا ماں قبل مفتوح ہے پٹا ہے پہلے تو یا کو علی سے بدل دیا وقابل اگلی تاریخ دیکھیے متحرک اس سے پہلے مختو ہے یا دیکھے یا متحرک ہے اس سے پہلے اس کے اوپر ہے. پھر یا کو بدل دیا پا پا پا پا بن گیا تو علیف بھی تھا دو, دو چیزیں جمع ہو گئی تو پھر علیف کو اس کو گرا دیا تاکہ اجتماعی ساکنے نہ ہو ٹھیک ہے تو ساکر ایک جگہ جمع نہ ہو سال کو گرا دیا تو کیا بن گیا بن گیا ابھی بن گیا تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اس سے جمع ہو اور اسی طرح یا جو وقع تھا دیا و بو بن گیا ٹھیک ہے تاکہ یہاں پر یا گری بھی ہے اصل میں وقا یہ تعلیم سمجھ میں آ گئی آگے چلیے تعلی نمبر تین وہ اصل میں وہ تھا. وہ اس میں بھی وہی تعلیل ہوئی ہے اوپر والا یا پر دشوار مشکل تھا اس لیے پر جو کچرا ہے اس کو جمع دیا. دیا؟ یا یا تھا پھر اجتمیا بھی ساقی نواؤ بھی ساکیں پھر یا کو گرا دیا کے فائدے سے واؤ گرا یو سے وہاں پر واؤ گرا ہے یہاں پر بھی واؤ گر جائے گا یا پھر کے اوپر دما دشوار ہے مشکل ہے یا, تیو, یا, تیو, یا, تیو. پھر یا کو ساکن کر دیا یا پتی یا ویو جی آگے یہ دیکھیے تفرینا رہ گیا کو گرایا ٹھیک ہے یا عید والے فائدے سے پھر یہاں پر جسر दुश्वातीन यतीन سمجھ میں آ رہی ہے اگر طالبان آگے دیکھیے وقوع آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مظاہرہ جب اس کے اوپر لمبے داخل کرتے ہیں تو جاتا ہے یہاں پر یقی لم داخل ہوا تو لم یقی رہ گیا دیکھیے اگر یہ ہے کہ تا گرا دیتے مظاہرے کی تا گرا دیتے ہیں تو یہاں پر مظاہرے کی تاگی فری اور یا ہر پہلے کو آخر سے گرا دیا تو پھر یہ فری رہے گا آگے دیکھیے واقع اس میں ٹھیک ہے ایسے یہاں پر جس طرح تعلیم مرمی یون کے اندر ہوئی ہے وہی تعلیم اس کے اندر بھی ہوئی ہے کے اندر کیا مرمی یون اصل میں مرمو تھا واؤ کو یا سے بدلا پر یا کو یا میں ادغام کر دیا تو مرموہ مر یون رہ گیا جن رہ گیا پھر میم کو قصبت کی وجہ سے کچرا دے دیا تو مرمی یون رہ گیا اسی طرح یہاں پر مئ رہ گیا کہ مناسب کی وجہ سے تو مئ رہ گیا ٹھیک ہے یہ تالیلات مکمل ہو گئی ہے اب آئیے گردانوں کی طرف بالکل آسان ہیں تالیلات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو گردانے خود بخود حل ہوتی جائیں گی کیا تالیلات سمجھ میں آ ہیں کیا گردانے کر لیں مرضی مشہور یہ تعلیم آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کی طرح دیکھیں اس کا معنی کیا ہوگا تو ماضی میں جب لے کر آئیں گے واقع بچایا گیا تو ایک من بچایا گیا وہ کو گرا دیا یقین رہ گیا کیا کچھ گردان ملے گی یقین آپ مظاہرے کی گردان میں رکھیں گے نیچے تقینا. تقینا اصل میں کیا تھا؟ کو گرا دیا کیا رہ گیا یا, یا کا, جو ہے, یا کا یا ایک, یا جو ہے دونوں یا ساکن تو پھر ایک یا کو گراضیت پتی نہ رہے گا اب اس کا ترجمہ بنے گا مظاہرہ مظاہرے مجبور سے آئے گا بلن ماروان دیکھیے ساتھیوں یہ تک میری آواز آ رہی ہے جی نتی تاکید بلند معروف اور نتی تاکید بلند مجہور کی جان دیکھیے के کے اندر یادر کیا تعلیم ہوئی ہے کوئی بتائیے گا لئی یا قیا کے اندر تعلیم اور کیا ہوئی ہے نئی اصل میں کیا تھا کون بتائے گا محمد ارشد بھائی موجود ہے یقیا اصل میں کیا تھا یقیا یقیہ اصل میں کیا تھا اور پڑھ رہے ہیں نفی تاک بلن معروف کی لئی اصل میں شاہباش یہ تو جو ہے مظاہر جو ہے پلن کے بغیر نفی تاکید بلند معروف میں جو لئی یا ہے وہ اصل میں کیا تھا والا یہ اصل میں جی اقرا بھائی نے بھی صحیح بتایا جی بالکل صحیح اس کا مطلب ہے کہ آپ حضرات کو گردانے یاد ہو رہی ہے اور تعلیم آ رہی ہے. جی نفی تاکید بلند مجھول جس کی تعلیم ہے یا نہیں جی پارت بھائی نے بالکل صحیح بتایا پہوں کا اصل میں کیا تھا اصل میں الفاظ میں اصل میں یہ کیا تھا یہ جی بالکل صحیح اچھا آپ جو ہے گردان کو دیکھیں گے حاضر یہ لین یہ اصل میں کیا معروف کی گردان میں سارے سمجھا دیں سارے يوپا يوپا اصل میں یوں پو تھا آبو کے وزن کو الج سے بدل دیا بن گیا یہ مظاہرے کی تعلیم ہے اس کے اوپر جمع تھا زما کو فتحہ سے بدلا پھر فتحہ یا کے اوپر فتحہ تھا تو یہ پھر علی سے بدل دیا اچھا جی. جی کسی نے بتایا نہیں لئی یقین اصل میں کیا تھا اور ل... سوچ کر بتائیے لینا اور اصل میں کیا تھا جی کوئی اور بھی بتائے خوف کے بعد تعلیم ہوئی اس کے اندر یا, ایت... یا پینا رہ گیا گئی تو گرا دیا نہ بن گیا کیا آپ کو یہ تعلیم جی میں آتا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا آپ ساتھیوں کو تالیجات میں آ گئی ہے اگر کسی ساتھی کو کوئی تعلیم سمجھ میں تو وہ پھوڑ سکتا ہے آج جو ہے جو ہے نبی تاکی بلند موجود تک کے گردانے بھی ہو گئے مشق ہو گیا اگر کسی ساتھی کو کوئی سمجھ میں نہیں آ آگے کن کا سبق ہے اس سے اگلا سبق کن کا ہے